لكن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من جهده الله فلا مضلل ومن يضلل فلا آدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وثه لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله أما بعد فإن قير الحديث كتاب الله فقير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي الْنَعَةٍ أعوذ بالله السمين العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يرشاق والنهار إذا تجلّا وما خلق الركر والألطاء إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ عَاطَرَ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسْرُهُ لِلْيُسْرَى فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى يَسْفِرْهُ وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَالْهُ <تَرَدَّى> یہ سورت اللہ ہے قرآن مجید میں سے یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر معاذ کو تلقین کی رضی اللہ و تعالی نے جب وہ لمبی صورتیں پڑھتے تھے عشا کی نماز میں اور ایک شخص نماز توڑ کر چلا گیا تھا تھکا ہوا تھا اونچ چرانے کی وجہ سے اپنی نماز پڑھ کے اس وقت نبی علیہ السلاط والسلام نے معاذ کو یہ ہدایت کی فح اللہ فلئی کا سب قسم اے معاذ عشا کی نماز میں تو سب جسٹس مربی کل آلہ کیوں نہیں پڑھتا وہ شمسی واہا کیوں نہیں پڑھتا وہ یہ بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے تو اس واسطے جب نبی اترم صلی اللہ علیہ و وسلم کسی ایک سورہ مبارکہ کو خاص موقع کے ساتھ بیان فرما دے تو اس کی قدر و منزلت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تو میں نے اس لیے آج اس سورہ مبارکہ کو چنا کہ ہم اسے پڑھیں اور اس کے مفاہین کو اپنی زندگی پر منطبق کریں بلکہ اس آئینے کی روشنی میں اپنا چہرہ دیکھیں اپنے زندگی کے نقش دیکھیں اور اپنی دل دول دیکھے کہ ہم کس طریقے سے چل رہے ہیں تو فرمایا ون لئی ازا یا ہے رات کی واو کسمیاں ہے ایزا یا جب رات چھا جائے ون اور قسم ہے دن کی اضاط جب دن روشن ہو جائے یہ دو ایسی نشانیاں ہیں کہ پتھر کے انسان سے لے کر آج تک یہ اسی طرح سے آدمی کے اختیار سے باہر ہے جس طرح آج سے لاکھوں سال پہلے آج جب کہ انسان کو بڑا تمرد ہے تکبر ہے اپنی کامیابی پر اور اپنی سائنسی ترقی پر تو بھی وہ بالکل اس بات میں آجز ہے کہ رات اور دن کی گردش کو کنٹرول کر سکے جب چاہتا ہے رات کو بڑا کر دیتا ہے دن کو چھوٹا کر دیتا ہے جب چاہتا ہے دن کو بڑا کرتا ہے رات کو چھوٹا کرتا ہے اس وقت بھی دنیا کے بعض حصوں میں رات ہے سائنس نے ترقی کر کے اللہ کے حکم کے ساتھ آدمی کو اور زیادہ اللہ تعالی کے سامنے جھکانے کے لیے دلائل مہیا کر دی ہے سائنس کے جاننے کی وجہ سے آلات کی ایجاد کی وجہ سے آج انسان یہ جانتا ہے اور ابھی آپ موبائل پر بات کر کے دیکھیں تو بہت سے ایسے جس ہیں زمین کے جو اندھیری رات میں ڈوبے ہوئے ہیں تو یہ سسٹم جو کہ اللہ رب العزت نے کتئی طور پر انسان کے اختیار میں نہیں دیا ہے کیا یہ کافی نہیں ہے اللہ کو منا دینے کے لیے کہ وہی ہے اور اس کی چلتی ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کی نہیں چلتی سورت اس کتق میں مالک المول بہ اللہ شریف فرماتا کل آرا تم تم دیکھو تو صحیح ان جال اللہ علیہ فر مدن الا یوم اگر وہ قیامت تک تم پر رات ہی رہنے دے دن چڑھے نہیں من علا ان غیل اللہ یہ عتی بتاؤ کون ہے وہ معبود اللہ کے سوا جو, جو, جو تمہیں دن کی روشنی لا کر دے گا آفال اور تسمعون تم سنتے کیوں نہیں کیونکہ اس نشانی کو سننے کا ذکر اس لیے کیا کہ اندھا بھی شامل ہو جائے اندھا دن کو دیکھتا تو نہیں اسے تو یہی معلوم ہوگا خبر کے ذریعے کہ رات ہو گئی ہے دن نہیں چڑھ رہا اس لیے اندھے کو اور بینا دونوں کو شامل کیا کہ تم سنتے کیوں نہیں صرف میں قل آ تم اے نبی فرما دیجیے ان کو ذرا اس نشانی کی طرف غور کرو اِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَرْمَدًا إِلَى يوم <القیامة> اگر قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ دن ہی دن کر دے رات آئے نہیں کم بل کون ہے اللہ جسوا اللہ جو تمہیں رات لا کر دے گا تس کنو ن جس میں تم سکون کرو آرام کرو آفانا سرون تم دیکھتے کیوں نہیں کیونکہ جب رات ہو جائے گی تو پھر تو اندھا بھی شامل ہے جب دن ہی دن ہوگا تو پھر دیکھنے والے ہی اس نشانی کو دیکھیں گے اور اندھوں کو بتائیں گے وہ میرے یہ اس کی رحمت ہے کافر پر بھی مومن پر بھی منافق پر بھی لَكُمُ اللَّيْلَ اللہ کہ تمہارے لیے دن اور رات کی گردش کو مقرر کر دیا یہ فِيهِ تاکہ اس میں رات میں سکون حاصل کرو بلی تب تم اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو و لکم تشکرون اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ تو آج اس کر دینے والی دو نشانیوں سے ذکر کیا و لئی یوشا و نہاری تجلہ بس یہ دو کافی مالک کو ماننا ہے جس نے جس کے پاس سوچنے سمجھنے والا دل ہے جو اللہ کی آیات پر اندھا اور بہرا ہو کر نہیں گرتا بلکہ سوچ سمجھ کر ایمان لانے والا ہے اعلیٰ بصیرہ بصیرت پر اس کے لیے یہ دو نشانیاں کافی کسی امریکہ اور روس کسی چین اور جاپان اور کسی دنیا کے انسان اور جن اور بھوس جو انہوں نے بنائے ہوئے یا ملائکہ ہی ہوں اللہ کے مقربین رس اور انبیاء علیہ مسلاق اسلام کسی کا عمل دخل نہیں رات اور دن اس نے اپنے اختیار میں رکھا زمین کی گردش کو اور زمین کو گول بنایا جس کا ثبوت پہلے سے موجود ہے اگرچہ اب تو انسان نے آنکھوں سے دیکھ لیا کیونکہ ابن تیمیہ رحیم اللہ اس سے کہ زمین کا بلند ترین حصہ غالباً یہ بیت اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے نیچے زمین نہ بلند ترین ہے انہوں نے کہا بلند ترین حصہ کسی ایک چیز کا اسی وقت ایک خاص نقطہ ہو سکتا ہے جب وہ چیز گول ہو جب گول چیز کو آپ سامنے کریں گے تو اس کا سب سے بلند حصہ وہی ہوگا جو گلائی میں سب سے اوپر آئے گا اگر وہ چیز گول نہیں ہوگی تو پھر اس کا بلند حصہ کوئی بھی ہو سکتا ہے بہرحال زمین کے گول ہونے کے باوجود یہ بچھونا بنا دی گئی پھر بلما وما خالہ کا اور جو اس نے تمہیں عورت اور مرد پیدا کیا مذکر اور معنس صرف عورت مرد میں نہیں بلکہ مذکر اور معنس بہت ہے اللہ نے نسل چلا جڑی بوٹیوں کی پھولوں کی سبزیوں کی ان میں بھی مذکر اور معنوف ہوتے ہیں پوری فیملیز ہیں پوری ایک دنیا آباد ہے بوٹلس جانتے ہیں اور انسان کے اندر بھی ایسا ہے اس کے ذریعے دنیا کی رونق کو مالک نے قائم رکھا پھر ان کی تعداد کو کنٹرول کرنے والا کون ہے سوائے الح واحد کے اگر عورتیں ہی عورتیں ہو جاتی تو کیا کرتے اگر مرد ہی مرد ہو جاتے نسل تو ختم ہوتی مگر ایک عظیم فساد بھی بیٹھا ہوتا اللہ رب العزت نے ان میں ایک توازن قائم رکھا اور اس توازن کا سوائے مالک کے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے کوئی اس میں شریک نہیں کسی کو شریک ہونے کی مالک نے اجازت نہ دی یہ وہ کام ہے جو دن اور رات کی طرح سوائے اللہ کے کسی کے اختیار میں نہیں ہو اتنا اختیار والا اللہ یقم نکتا پھر بھی تمہاری جو ساڑی ہے تمہارے راستے ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا جدا ہے کوئی کفر کا راستہ چل رہا ہے کوئی ایمان کا راستہ چل رہا ہے ایک طرف ایمان والے ہیں وہ اپنے راستے پر گامزر ہیں اور ان کے خلاف منافقین اور کافرین راستہ چل رہے ہیں یقیناً جو دن اور رات پر اتنا زبردست کنٹرول رکھتا ہے جس کا فلک اتنا وسیع ہے کہ ایک ایک سیارہ زمین سے نہ جانے کتنے گنا بڑا ہے اور بغیر کسی سہارے کے یہ سب فضاوے اپنی اپنی جگہ پر قائم اور گردش کر رہے ہیں جس طرح اللہ نے جہاں پر انہیں مقرر کیا یہ اللہ کی عبادت میں شریک ہیں جب اتنا بڑا ہے اللہ اتنا عظیم اور قادر ہے پھر یہ لوگ کچھ اللہ کا راستہ چلتے کچھ اللہ کی دشمنی کا راستہ چلتے کیا وہ قادر اور العزیز نہیں ہے کہ ان سب کو اپنا راستہ چلا دے دیں لاہ اللہ اگر وہ چاہتا زبردستی کرنا تو سب کو اپنے راستے پر کام گن کر دیتا امتحان لینا اس کی حکمت عالیہ کا سقاضہ ہوا اس نے امتحان میں ڈالا تاکہ تم میں سے کوئی جنت کما لے اور کوئی جہنم کے مستحق ہو اگر کہ وہ پہلے سے جانتا ہے کہ جنتی کون ہے جہنمی کون ہے اس جاننے کو مجبور کرنا اکثر سمجھ لیا جاتا ہے یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ جب اللہ نے یہ لکھ دیا ہے یہ جہنمی ہے اور یہ جنتی ہے جاننا اگر اللہ نہ بھی لکھتا تو جو ہونا تھا وہ اللہ کو معلوم تھا یقیناً معلوم ہے اور معلوم رہے گا کبھی وہ نہیں ہو سکتا جو اللہ کا کے علم میں نہ ہو اللہ کا علم کامل ہے ہر نقص سے پاک ہے اگر اس نے لکھ دیا تو یہ مزید تاکید ہے کسی کو کیا تکلیف لکھنے سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ اس نے مجبور کر دیا کہ یہ جہنم میں جائے اور یہ جنت میں جائے لکھنے سے مراد اس کا علم غیب ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جب اختیار دیا جائے گا اسباب دیے جائیں گے جنت کے حصول کے لیے کون ان اسباب کو اختیار کرے گا اور کون ان اسباب سے انکار کرے گا اور جہنمی ہونے کا مستحق ہوگا اسے معلوم ہے اس نے مجبور نہیں کیا فعما من آتا وطفہ وصد قبل حسنہ فصل یس سر ہو نیلسرا فص وہ جس نے آٹا دیا اللہ کے راستے میں وہ اور تقوی کی بنیاد پر اللہ کے خوف کی بنیاد پر اللہ تعالی کی رضا کے حصول کی بنیاد پر وصد قبل اور بھلائی کی تصدیق کی فصل و یس اس کے لیے ہم آسان بنا دیتے ہیں وہ راستہ جو اللہ رب العزت نے جنت کے لیے مقرر کیا یس راستہ کا راستہ اس کے لیے اللہ سہل کر دیتا ہے جنت کا راستہ اس پر بالکل آسان کر دیتا ہے اس میں غور دیکھے تو اما من آتا جس نے دیا وقت ٹکبے کی بنیاد پر بس دہ کا اور تصدیق کی بھلائی کی کیا تصدیق پہلے ہوتی ہے یا دینا پہلے ہوتا ہے پہلے تو تصدیق ہے دل سے سچا جانتا ہے اللہ کے دین کو پھر زبان سے اقرار کرتا ہے پھر اس کے نتیجے میں عمل آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی اللہ نے اسے دیا ہے وہ خرچ کرتا ہے وہ جان ہے یا مال ہے اور یہ تقوی کی بنیاد پر ہو تب قبول ہوتا ہے تب اس کے لیے راہ آسان ہو جاتی ہے اللہ کی جنت کو جانے والے سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں مگر عمل کا ذکر تصدیق سے پہلے کیا معلوم ہوا کہ اس بات کو کھول کر رکھ دیا کہ نری تصدیق پر کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ ہم کلمہ گو ہیں ہم ہاں نے تو بخشے جانا ہے آخرکار جو مرضی کرتے رہے خا ہم اس جیش کے اندر اس لشکر کے اندر شریک رہے جو مسلمانوں کو قتل کرتا ہے کفار کے ساتھ مل کر ساہم اس ٹیم کے اندر ہوں جو غیر اللہ کے بنائے ہوئے قوالی اور غیر اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے اور دساتیر میں آزاد جن کو اللہ نے پیدا کیا اور جنہوں نے کلمہ پڑا اور اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی اپنے گندے منہوش خبیص اور لانتی رابطوں میں جپٹتا ہے میں اس ٹیم میں ہوں پرواہ نہیں وہ کہتا ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں اللہ کے ایک ہونے کی محمد کے رسول ہونے کی صلی اللہ رسلم اور عمل کرتا ہوں یہ عمل سب قبول ہوگا جبکہ یہ عمل حقیقت پر مبنی ہو وقت اور تقوے پر مبنی ہو اس عمل کی جڑ ایمان کے اندر آدمی کے خلوص میں پی ہو تو فرمایا فاصا نو یش اگر وہ چاہتا ہے میں چاہتا ہوں آپ چاہتے ہیں سننے والے بولنے والا کہ ہم اپنا جائزہ لے لیں قرآن کے آئینے میں اپنے عمل کی شکل دیکھے قرآن الفرقان ہے فرق کر دینے والا ہے اس ٹیسٹنگ لیبورٹری سے ٹیسٹ کرائیں ہمارا ایمان صحیح ہے کہ گڑبڑ ہے کتنی گڑبڑ ہے وہ درست کر لے تو یہی سے دیکھ لیجئے کہ کیا اللہ نے ہمارے لیے اپنے راستے آسان کیے ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں پر اللہ نے اس دور میں ایسے راستے اپنے آسان کیے کہ ان کے لیے مرنا بھی اس طرح ہو گیا کہ لوگوں کے لیے جینا اس طرح آسان نہیں وہ مرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کی قربانیاں رنگ لا رہی ہیں الحمدللہ للہ سم کیونکہ ہم ہیں بھی تو بڑے کمزور اللہ رب العزت اتنا ہی آزماتا ہے جتنی کسی کی قوت ہو لا کلف اللہ نقصن اللہ و بڑی قربانیوں کے بعد اب تو وہ دین پیدا ہو گئی ہے دین اس نئی نسل کو کہتے ہیں جو ایک وقت کے بعد وجود پذیر ہوتی ہے اتنا وقت گزر گیا مسلمانوں کو کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے کہ اب دل سے وہ خوف جاتا رہا کہ کفار کے پاس تو اتنے اسباب ہیں اتنے اسباب ہیں کہ ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہو سکتی بڑے بڑے علماء اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے ان کے منہ سے یہ نکل گیا کہ توپ کے ساتھ ایک چھری لے کر کیسے لڑا جا سکتا ہے اس کا مطلب ہے لیٹ جاؤ انہوں نے کہا لیٹ جاؤ تیراک میں بھی لڑائی بند کر دو افغانستان میں بھی لڑائی بند کر دو تم دعوت پر اتفاق کر لو اگر ہم لڑائی بند کریں تو وہ لڑائی بند نہیں کرتے لا یوکاطی لونا کم عن یار کم استطاعو وہ تم سے لڑنا کبھی نہ بند کریں گے یہاں تک کہ اگر ہو سکے تو تمہارے دین سے تمہیں بسلا دیں یہ لڑائی تو قیامت تک ہوتی رہے گی یہ تو نصارہ کے ساتھ کبھی تو ہر نماز کے اندر غیبوب علیہ آمین یہ کہتے ہوئے یاد دلا دیا گیا کہ ان دو بڑے دشمن گروہوں سے کبھی بے پرواہ نہ ہونا یہ لڑائی نہیں بند ہوگی جو اس لڑائی کو بند کرنا چاہتا ہے وہ اللہ رب العزت کی تقدیر کے خلاف جنگ کرنا چاہتا ہے یہ لڑائی نہیں بند ہوگی اگر کسی عالم ربانی کے منہ سے غلطی کے ساتھ کوئی الفاظ نکل جاتے تو اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ پکڑ نہ کرنا کیونکہ علما کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بہت خطرناک ہوتی ہیں آمین کیونکہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی بعض اوقات ماحول سے متاثر ہو کر کوئی غلط الفاظ کہہ جاتا ہے بہرحال یہ جنگ تو ہوگی مگر اب ایک نئی جھیل ایک نئی پود مارے وجود میں آ ہے لڑتے لڑتے لڑتے لڑتے جو لڑنے والے تھے ان کے بچے بھی جوان ہو گئے اب یہ جو نقل ہے یہ الحمد نہیں ڈرتی میں سفر حوالے کی ایک کیسٹ سن رہا تھا عقیدہ صحافیہ کی شہر میں یہ میری قسمت تھی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ میں نے ایسے ہی بس ایک کیسٹ اٹھائی عجیب کیسٹ میرے ہاتھ آئی یہ اس زمانے میں سفر بول رہے ہیں جس زمانے میں صدام نے حملہ کیا کت پر اور سعودیہ امریکہ کی مدد لے رہا ہے تو سفر یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے لیے سب سے ضروری بات ہے کہ تم اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرو اور اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست کرو کافروں کی پناہ ڈھونڈنے والوں کھل کر کہہ رہے ہیں اور غالبن یہی کے اس سے انہیں جیل میں لے جانے کا باعث بنی کہتے ہیں کہ کافروں کی پناہ لینے والوں تم یہ خیال کرتے ہو کہ اف تمہیں بچا لیں گے کیا تم پھر مرو گے نہیں امریکہ پناہ دے گا کیا امریکی مرتے نہیں ہیں امریکی بھی مرتے ہیں میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں مرتے ہیں اور کیا اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ رہا کہ یا تو تم امریکہ کی پنا پکڑو یا موت ہے اور درمیان میں کمبختوں بہت چیزیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے اللہ کے رسول ہونے کے باوجود علیہ الخلاط وسلام جنگ احزاب میں کو کو زمین کا کوئی ٹکڑا دینا جو ہے وہ قبول کر لیا تھا دہنند کہ ہم یہ دے کر اس وقت وقت کو ٹال لیتے ہیں اگر تم پر سخت وقت آ ہے تو بیس یوں حل ہے یہ تمہارے ایمان کی خرابی ہے کہ تمہیں ایک ہی حل نظر آتا ہے کہ کفار کی پناہ پکڑ لیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تم تاریخ نہیں پڑھتے اللہ نے تاریخ کے اندر اس کی شہادت رکھی ہوئی ہے والد آخر کہ ہر دفعہ ہم ایمان کی بنیاد پر جیتتے جیتتے کہتے پانچ ہزار نسارا تھے جنہوں نے اسپین کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا ہم بہت تھے ہمارے پاس آج کی طرح وسائل بھی تھے مار کیوں پڑی ہمارا اللہ کے ساتھ رشتہ درست نہ تھا ہم عیاشیوں میں پڑے ہوئے تھے کہتے ہیں اس وقت اسپین میں سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ لوڈی تھی جو گانا سنائے یہ حال ہو گیا تھا مسلمان اور مار پڑی وہ کہتے ہیں چند سالوں کے بعد ایک نئی پود نے جنم لیا جو ایمان کی تربیت حاصل کر کے اٹھی تھی اس کے دلوں میں کو کا خوف نہ تھا تو اس وقت مطلب پندرہ یا بیس ہزار نے دو لاکھ یا تین لاکھ کے لشکر جرار کو عیسائیوں کے لشکر کو شکست فاش فاٹ سے ہم کنار کیا اور ارمانوس قید ہوا جو بڑا بادشاہ تھا انہوں نے کہا یہ تو نسل ہے ایک نسل جو ہے وجود پائے گی مجھے ابھی وقت نہیں آیا آج الحمدللہ وقت آ چکا ہے شاید سفر اس وقت کہہ رہے ہیں کہتے ہیں اب یہ فلسطینیوں کے بچے یہ نڈار ہوتے جا رہے ہیں اب مجاہدین کے بچے نڈار ہوتے جا رہے ہیں انہوں نے درد دیکھا ہی نہیں ہے تم نے نفاق کے اندر آنکھیں کھولی ہیں تمہارے دلوں کے اندر نفاق نے جڑ پکڑی ہوئی ہے انہوں نے ایمان والوں کی گود کے اندر آنکھیں کھولی ہیں ان کے دلوں میں ایمان ہے انہوں نے اپنے باپ کو لڑتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے دیکھا انہوں نے اپنی ماں کو قربانیاں دیتے ہوئے دیکھا ان کے دل میں کپار کا خوف نہیں جنت کا شوق ہے وہ کہتے ہیں یہ نسل اٹھے گی اور کام دکھائے گی اور کہتے ہیں پچاس ساٹھ سال ہوئے اس وقت جب وہ تقریب کر رہے ہیں آج ستر سال سمجھ لیجیے اس سے زیادہ کہتے ہیں کہ وہ تم یاد نہیں رکھتے وقت جبکہ اخوان صحرا کے اندر شیخ محمد بن عبد البہاب رحی محلہ کی فکری جماعت یہ جہاد کر رہی تھی عبد العزیز کی قیادت میں عبداللہ کے باپ کی یہ عبداللہ جو اس وقت حاکم ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ حال تھا کہ برطانیہ کی حکومت پوری دنیا پر تھی کہا جاتا تھا کہ برطانیہ کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا وہ کہتے یہ کہ برطانیہ اس امریکہ کی طرح طاقت تھا یا اس سے بھی زیادہ تھا مگر وہ کہتے ہیں کہ وثائق موجود ہیں لائبریریوں کے اندر کتابوں کے اندر لکھے ہوئے وسیقے ہیں کہ امریکہ, برطانیہ اگر ڈرتا تھا تو صرف اخوان سے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت گورنر نہیں ہوتا تھا ایک ذمہ دار ایک وکیل ہوتا تھا برطانیہ کی طرف سے عراق کا ایک وکیل ہے شام کا مختلف علاقوں میں کیونکہ برطانیہ ان علاقوں پر چھایا ہوا تھا اور یہ اس کے کنٹرول میں تھے عربی علاقے تو انگریز گورنر دوسرے کو لکھتا ہے کہ اگر ہمیں خطرہ ہے تو صرف ایک قوم سے ہے وہ اخوانی وہاں بھی ہے اس نے کہا دوسرے انگریز نے لکھا کہ میں گیا اور میں نے بازار میں اخبانیوں کو خود دیکھا ان کی شکلیں ایسی ہیں کہ ان کے قد اتنے اتنے وہ اتنے چوڑے ہیں اور اس طرح ان کے چہرے ہیں اور بازار کے اندر سودا دیکھتے اور معاملہ کرتے کہ ایسا بہترین معاملہ کرتے کہ ایسا بہترین معاملہ کوئی نہیں کرتا یہ اتنے خوفناک ہے کہ میں سلطنت برطانیہ کو کہتا ہوں کہ اس خشک سہراہ میں ان کے ساتھ لڑنے کی غلطی نہ کرے پچاس ہزار انگریز مریں گے اور سہراہ کے اندر تپتے ہوئے سورج کے نیچے ریت پر پڑے ہوں گے وہ کہتا ہے یہ خوف کیوں تھا ان میں ایمان تھا پھر وہ ایمان کا ایک واقعہ سناتے سادہ تھا وہ کہتا ہے جب جدہ کی طرف فوجیاں بڑھ رہی تھی اخوان کی اور شریف حسین سے مقابلہ تھا تو کہا گیا اخوان کے ایک قائد کو مجاہد کو جو کمانڈر تھا کہ وہاں پر بہت مشکل ہے مقابلہ کرنا اس نے کہا کیوں انہوں نے کہا اس لیے کہ انگریز کے پاس جہاز ہے جو آگ برساتے وہ کہتا ہے اوپر سے آگ برساتے کہتے ہاں کہتے وہ اوپر ہے کہ اللہ ان کے اوپر ہے <تصفيق> کہتے اللہ اوپر ہے کہتے پھر کیا پرواہ کہتے انہوں نے عام بندوقوں کے ساتھ جہاز گرا دیے اور تاریخ گوا یہ ایمان تھا اس نے کہا جب تم ایمان کی بنیاد پر جٹ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کہ لشکر اللہ یا جنوب ربی کا اللہ ہوں تیرے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا وہ اپنے لشکروں کو ان گفار پر مسلط کر دے گا آپ کیا سمجھتے جسواس والوں کے پاس بہت وسائل تھے کچھ بھی نہ تھا میڈیا جھوٹ بول رہا تھا اللہ نے ان کی عظیمت کی وجہ سے آج ان تمام نفاق بھرے کفر کرنے والوں کو جھکا دیا اور انہوں نے وہ کیا جو کرنے کو کبھی تیار نہ تھے وہ جو ان کی ریٹ کو چیلنج کر رہے تھے آج انہیں سردار مان لیا وہ جو کبھی ممکن نہیں تھا اور بغاوت تھی پاکستان کے ساتھ آج اسے قانون کا ایک حصہ مان لیا آج دوسروں کو نظام عدم دے کر اپنی طرف سے نظام شریعت دے کر خود کو تسلیم کر لیا کہ ہم شریعت سے باغی ہیں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت سے حکومت کے میدان میں بالکل باغی ہو چکے اور ہم نے قبول کرنے سے انکار کیا ہوا یہ اقرار کرتے ان کو ہم دے رہے ہیں یہ کہتے ہیں پنجابی میں اناپر کا پڑمانس ہے یا اناپڑ پڑے مانس میں یہ خوشی سے نہیں ہوا خوشی سے ہو تو خود کیوں نہ کرے کیا یہ ایمان نہیں لائے کیا انہیں پر اسلام فرض ہے ان پر فرض نہیں اللہ رب العزت انہیں مافوز رکھے عامر ہر گنگاہی سے اور ہر پھسلنے سے آمیر اور اللہ تعالیٰ اس کام میں خیر و برکت کر دے جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ تین سو فیصلے ایک دن میں یا دو دن میں ہوئے الحمدللہ اسلام کے فیصلے جم جانے والے فیصلے اس لیے کہ جس کو فیصلہ سنایا جاتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اگر اس نے فیصلہ خوشگری سے مان لیا تو وہ عبادت گزار ہے اس سے حق لے کر کسی اور کو دے دیا گیا وہ عبادت گزار ہے قاضی عبادت کر رہا ہے فیصلہ دے کر گواہ عبادت کر رہے ہیں فیصلے کے لیے گواہیاں دے کر سارا ہی عبادت ہے اگر قاضی سے غلطی ہو گئی ہے کوئی تو بھی اس پر چپ رہنا اور اسلام کے نظام کو خراب نہ کرنا اور صبر کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ محمد رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے اگر کوئی گفتار کے اندر زیادہ غازی ہو اور اپنی گفتگو کے ذریعے مجھ سے وہ لے جائے جو اس کا حق نہیں بنتا جس کا حق تھا وہ اپنی وکالت نہ کر سکا تو وہ محمد سے آگ کا ٹکڑا لے گیا صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہ دوسرا جو اہل حق میں سے ہے یا محمد کا فیصلہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی شریعت کے مطابق قاضی کا فیصلہ ہے تو وہ صبر کرے گا دیکھیے لوگ مرتے ہیں ہر روز مرتے کبھی کسی نے اللہ کی شکایت کی مسلمان فاسک فاسق مسلمان صبر کر لیتا ہے تو پھانسی پر کیوں صبر نہیں کرے گا جب اللہ کے حکم کے تحاس ہوگی رجم پر کیوں صبر نہیں کرے گا وہ ہر روز صبر نہیں کرتا اس بات پر کہ بندہ مرتا ہے پھول جیسا بچہ مر جاتا ہے جس کی بگاڑ بڑی ضرورت ہوتی ہے بڑا شالیہ آدمی ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے کبھی کسی نے شکایت کی یہ سفر حوالی ہے جو کہ واقعی ابن باز نے صحیح کہا ہوا ابن التحیہ صغیر یہ چھوٹا ابن تعبیہ ہے آدمی سنتا ہے تو وہی وہ جانتا ہے کہ یہ شخص کس قدر صلاحیت دیا گیا تھا اللہ رب العزت انہیں مکمل سیپ دیا آمین اس وقت ان کا ویب پیج مزید کسی ان کے عمل سے خالی ہے چھ سال جیل میں رکھ کے نہ جانے کیا ایدائیں دی اور کیا پریشر ڈالا کہ خالج ہوا اور اب اس قابل ہے کہ بیچارے بس زندہ تو ہیں مگر علمی کام کی قیادت سے محروم ہیں ہم یہ وہ آئلن تھا جس وقت جس نے اس وقت بھی حق کی بات کی جس وقت حق کی بات کرنا اپنے آپ کو تلوار کے سامنے پیش کرنا تھا تو میں نے یہ ان کی کیسے سنی انہوں نے اخوان کی مثالیں دے کر مسلمانوں کو اٹھایا کہا اٹھو اپنا تعلق اللہ سے درست کرو تو یہ اگر سوات میں کچھ ہو گیا ہے کوئی خوشخبری آ گئی ہے تو ہمارا یہ کام تو نہیں کہ بس سارا دن خوشخبری سنا کرے کیا ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری زندگی میں سے وہ کون سے کام ہیں جو اس قابل ہے کہ ہم ابھی چھوڑ دیں اور سیدھی طرح سے تائب ہو کر اللہ کے سامنے سے دریز ہو جائے کیونکہ مشکلات جتنی آتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں مصیبت کا سبق جتنی مصیبتیں آتی ہیں تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اور مالک نے یقین دہانی کرا دی آل آمنو اگر بستی والے ایمان لے آئے وہ تک اور تکوا قائم کر دیا لاپتہ برکات اب زمین و آسمان کے برکات کے دہانے کھول دیتے بلاسم قزبول لیکن انہوں نے جلایا تھا قزنا بیمار کانو ہم نے ان کی کرتوتوں پر انہیں پکڑ لیا یہ سوات والے اللہ رب العزت ہمارے ان مومن مسلم بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ذرا سی بھی توحید کے بارے میں اصول کے بارے میں غلطی جان بوجھ کر نہ کریں تو انشاءاللہ یہ خیر پھیلنے والی ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا جب دنیا میں یہ اپنی بنیادوں پر آ کر قائم ہوتی ہے تو پھیلنا اس کا مقدس یہ جی اللہ نے لکھ دیا لو ظہیر عالد دین اللہ نے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فدا وبی و امیوسی مبوسی ایسے طریقے کے ساتھ کیا ایسے دین کے ساتھ کیا کہ لیو ظہیر کل تاکہ اسے تمام ادیان باطلا پر غالب کر دے تو دین تو آج بھی غالب ہے اپنی حجت کے ساتھ اپنی دلیل کے ساتھ وہ تو آج بھی غالب ہے کہ امریکہ مانتا نہیں کہ ہم شکست خوردہ ہوئے ہم کچھ بھی نہ بگاڑ سکے بلکہ سفر حوالی میں رپورٹ پڑی ہے وہ کہتا ہے یہ تنصیب کرنے والے جو عیسائی بنانے والے ان کے مشن ہیں انہوں نے اعتراف کر لیا مصر کے اندر ایک کانفرنس ہوئی اس کانفرنس میں اعتراف کیا کہ ہم نے زبردست کوشش کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ تم کسی مسلمان کو عیسائی نہیں بنا سکتے سوائے تین قسموں کے ایک وہ جو پلائی تمہاری گود میں جس نے اسلام کو دیکھا نہیں ایک وہ جو ددیا کا کتا ہے اور لالچ کی وجہ سے تمہاری گود میں آگیا گیا ایک وہ جو مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے بھی کسی دین کا قائل نہیں پکا بھائی مان کافر ہے تم ایک بھی ایمان والے مسلمان کو کافر نہ بنا سکو گے اگر کرنا ہے تو ایک کام کرو ان میں قومیت کا بیج بولو عراقی عراقی ہونے پر فخر کرے ترکی ترکی ہونا خاص سمجھے اور اس کے بعد سعودی کہ سعودی جیسا کوئی نہیں کہ بس تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ غلام ہیں امریکی سعودی سوا سوا باقی کل غلام یہ عام سعودی کہتے ہیں جا ہے کہ بس امریکی اور سعودی برابر ہیں باقی سارے غلام ہیں مساقین ہے یہ کفر کا کرمہ ان کو قومیت کے ذریعے برباد کر دو تو وہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے بلا شبہ مگر ہم بچیں گے تو اسی طرح سے بچیں گے کہ ہم اپنی تعمیر خود کریں کیونکہ اب معاملہ معمولی نہیں ہے جب پوری قوم نے منحص القوم یہ اعتراف کر لیا کہ ہم محمد کے دین کے تحت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم تعبط کے دین کے تحت ہم یہود النسارہ کے دین کے تحت زندگی گزار رہے ہیں ہمارے پاس اسلام نہیں ہے اسلام تو ہم نے سوات والوں کو دیا ہے ہمارے پاس تو کفر ہے جب کفر کا تم نے اقرار خود کر لیا تو تم نے فرد جرم مالک کے ہاں خود اپنے اوپر عائد کر لیا تم نے خود اللہ کے ہاں یہ گویا پکار کر کہہ دیا کہ اے اللہ ہم تیرے عذاب کے مستحق ہیں اب اللہ کیا کرتا ہے وہ تو بڑا رحمان ہے پتہ نہیں کتنی مہلت دیتا ہے اسی لیے تو انبیاء نے کہا کہ لو انا انڈی ماتی اگر میرے ہاتھ میں ہوتا جو تم جلدی مجاتے ہو لکوبی امرو بہ نیو بہن میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ایسا کہنے والوں کو اللہ آج ہی مٹا دے یا انہیں توبہ کی توفیق دے یا یہ دنیا سے مٹا دیے جائیں اور صرف وہ لوگ رہ جائیں جو شریعت کے لیے اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں کو اور اپنے مالوں کو اپنی تجارت کو اپنے چین کو اپنے سکون کو اپنی تمام چیزوں کو قربان کر رہے ہیں بس وہی باقی رہ جائیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب العالمین ہے وہ تو نہ جانے کتنے لوگوں کے بارے میں اللہ کے علم میں یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوں گے اور وہ متقی بنیں گے ابھی تو نشانی سامنے آئی ہے شاید کہ دیکھ کر نشانی کو کچھ لوگ توبہ کریں اور دعات کا فرض ہے داڑیوں کا فرض ہے مدرسین کا فرض ہے خطبہ دینے والوں کا فرض ہے معلمین کا فرض ہے کہ جگہ جگہ اس حقیقت کو اجاگر کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے سب بچ جائیں آم پھر فرمایا ام مم بکیلا اور وہ جس نے بخل کیا بس اور بے پرواہی کی پرواہ نہیں کی کیا دنیا پہ ہو رہا ہے مجھے چٹ آئی جب میں ایسی باتیں کر رہا تھا کہ آپ کیوں دین کی بات کرتے ہوئے ہمیشہ سیاست کو گھسیٹ کر اس میں لے آتے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں چین کی نیوز سونے دو ہم صبح نوکری کر کے آئے دوپہر کو آئے کھانا گرم ہو بیوی نے لگایا ہو بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں رات کو تھوڑا سا ٹی وی دیکھے پھر کوئی اسلامی کتاب بھی پڑھ لے تھوڑی سی سر پہ ٹوپی رکھ کے نماز بھی پڑھا ہے مسجد میں اور اس کے بعد لڑائی بڑائی کی باتیں نہ کرو یہ گندی باتیں نہ کرو ہم یہ سننا نہیں چاہتے ہمارا تو دل بھر آئے ہیں ان کے دل بھر آئے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے تو اس جہان کو بنائے اس ٹکر کے لیے یہ ٹکر تو بہرحال ناگزیر ہے ہاں اس وقت یہ چکر ختم ہو جائے گی جب دنیا پہ صرف اسلام ہی اسلام ہوگا اور وہ وقت زیادہ دیر نہ چلے گا سب اہل ایمان کی روح قبض کر لی جائے گی پھر ٹکر ختم ہو جائے گی اور دنیا میں سب شیتان ہی شیتان ہوں ہو گے پھر قیامت آ جائے گی یہ چکر نہیں ختم ہوگی فرمایا وَأَمَّا مَن اور جس نے بخل کیا وس اور بے پرواہ ہو گیا کہ اللہ کون ہے اور اللہ کیا کہتا ہے وہ کز اور بھلائی کو جھٹلا دیا فصل یس فی روح اس کے لیے تنگیاں آسانی بن جاتی ہے یعنی سنگی پر چلنا برے راستے پر چلنا اس سے زیادہ بھلا معلوم ہوتا ہے شیطان اس کے لیے اسے مزین کر کے دکھاتا ہے زیام شیطان شیطان نے ان کے امال انہیں مزین کر کے دکھا ہے وہ ذرا بھی دین کی طرف آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے جب بھی میں نماز کی طرف آیا کبھی میرا بچہ بیمار ہو گیا کبھی میری نوکری ٹوٹ گئی کبھی میرے کاروبار میں نقصان ہو گیا میں نے بڑی طرف مول ساتھ کوشش کی ہے میں کیا کروں جب اپنا رشوت چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی ایسی آفت آتی کہ رشوت دیے بغیر وہ آفت چلتی نہیں بس یہ سمجھے کہ یہ بہت خطرناک حالت میں پہنچ گیا یہ ساری رات روتا رہے یہ اپنا ماتھا زمین پر رکھ دے کہ اللہ مجھے تو یہ نظر آتا کیوں दूसरी یہ دوسری نسل نے مجھے کر دیا دوسری قسم جس کے لیے کتاب جس کے لیے مرنا اللہ کے لیے اور مارنا جس کے لیے یہ ساری باتیں خوش دلی کا باعث ہوں اس کا دل بھول جائے کہ مسلمین میں شکر ہے آج کوئی غرض مند پیدا ہوئے جنہوں نے کفار کے دانت ہٹے کیے وہ تو مومن ہے اور جس کا دل بھج جاتا ہے یہ لڑائی کبھی باندھ نہیں ہو سکتی لوگ انگلینڈ سے واپس آتے ہیں امریکہ سے یورپ سے وہاں کے مزے لوٹتے ہوئے وہاں کے چین لوٹتے ہوئے تو آ کر کہتے ہیں کہ کیا مالی صاحب یہ بند نہیں ہو سکتا یہ تھا تو کیا یہ تماشا ہو گیا یہ مسلمان لڑنے سے باز نہیں رہ سکتے انہیں کبھی کفار کا ضرور نظر نہیں آتا وہ تیس کوڑے مار دیے خود یہ ایک ڈرامہ بنایا کیسے یہ مرتاد جو ہے ان کو تکلیف ہوئی ہے کیسے سڑکوں پر نکلے اور کیسا اللہ نے اس ڈرامے کو ضلیل کیا اس کا نام و نشان مٹ گیا اس کی دھڈیاں بکھر گئی الحمد ان کے منہ پر پڑی ان کی ایک توڑے تیس لگ گئے آفیہ صدیقی کی کسی کو یاد نہیں آتی کہ وہ آج بھی ہماری بہن اور بیٹی تھی. وہ آج بھی ان کے جیل میں پڑی ہے اگر کسی شخص کو واقعی غیرت جو ہے کبھی پکڑ لے تو شاید ساری رات سو نہ سکے کہ اس کا کیا حال کرتے اس غریب کو کپڑے بھی نہیں پہننے دیتے اس سے پڑھ کر بھی کوئی ظلم ہوگا انسانیت سوچ ظلم کرتے یہ درندے اب وہ غوریب کی جیل میں ہماری عورتوں کے ساتھ کیا کیا ان کی چیخیں آج بھی ان مجاہدین کو سنائی دیتی ہیں جو اللہ کے لیے غیرت رکھتے ہیں اور یہاں ڈرون حملوں میں جو مرے وہ سب کاکروچ تھے یہ کاکروچ مرتے رہے ڈرون حملوں میں یہی حملے ہیں جنہوں نے ایک پوری جیل کو ایک نسل کو اٹھا دیا ہے اب یہ کچھ بھی کر لیں امریکی اب یہ جہاد کی جڑیں نہ اکھڑیں گی انشاءاللہ تعالی اب یہ امریکہ اکھڑ کر رہے گا گر کر رہے گا اور مسلمانوں کے قدموں میں گرے گا انشاءاللہ شاء تعالی اور انشاءاللہ شاء مسلمان ہوں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب سب سے زیادہ تعداد میں رومی ہوں گے یہ رومی ہے آج یہ بنوس فرق یہی ہے تاریخ کو پڑھیے تو فرمایا کہ یہ شخص جس نے بخل کیا مال دینے میں اللہ کے راستے میں بے پروا وقت بے پرواہ ہوا وہ قبضہ اور بھلائی کو جھٹلایا یاد رکھیے یہ جھٹلانا یہ بھی ہو سکتا ہے آیت کی تفسیر یہ بن رہی ہے جھٹلانا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے راستے میں آج بھی مال نہ خرچ کرے جو آج بھی خرچ کرتا کب خرچ کرے گا کتنی مال رکھا ہوا ہے اتنی لیے کہ ٹپا جہنم میں اس کے ساتھ جسم کو سیکا جائے آج تو مال خرچ کرنے کا ایسا سنہری موقع ہے کہ کبھی کبھی امت کو نصیب ہوا کرتا ہے یہ تو وہ مواقع ہے جو موسم بہار کہلاتے ہیں ڈاکٹر رمضان آتا ہے نا کبھی نہیں نت الکٹ آتی کبھی گلحجہ آ جاتا ہے اللہ رب العزت ہمارے لیے مواقع میسر کرتا ہے کہ ہر وقت تو تم اتنا ایمان نہیں رکھتے کہ کمر بستا رہ رہ سکو اس طرح سے جس طرح حق ہے چلو ان چھوٹے چھوٹے مواقع کا ایک قدیم سی مدت کا فائدہ کثیر بلکہ اتنا فائدہ اٹھاؤ کہ ہمیشہ کے لیے میرا دیدار حاصل کر لو ہمیشہ کے لیے میری قربت حاصل کر لو تو اسی طرح یہ موقع ہے اس وقت جو حق ہو باطن کی کشمکش ہے اگر اہل حق ہمارے خرچ نہ کرنے کی وجہ سے گر گئے تو و یہ بہت بڑا الیہ ہوگا شیخ کبیر مجاہدین کا سردار یہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں میں پورے وسوخ کے ساتھ کہتا ہوں کیونکہ وہ تاجر ہے اور تاجروں کو خوب جانتا ہے وہ کہتا ہے میں وسوخ کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلمان کا مسلمانوں کا صرف ایک بڑا تاجر ساری اپنی دولت اپنے ضروریات کے علاوہ اگر جہادیوں کو دے دے تو ان کی پوری ضروریات پوری ہو جاتی ایک تاجر اور ایک مسلمانوں کا تاجر اس قابل نہیں ہے اتنے ڈرپوک ہو گئے ڈر اترے گا تو کام بنے گا جب ہم اللہ سے ڈریں گے پوری دنیا ہم سے ڈرے گی اور جب ہم دنیا سے ڈریں گے پھر پوری دنیا ہمیں ڈرائیں گے جو اللہ سے ڈرا کرتا ہے اس سے لوگ ڈرتے ہیں اس واسطے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے دلوں میں روب ڈال دیتے وقار فلو اشرف بل اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا دی اپنا اس لیے کہ وہ اللہ کا شریف ٹھہراتے ہیں یہ جرم ہے ان کا تو جب ہم بھی اللہ پر ایمان لانے کے بعد توقل کی نعمت سے معروم ہے تو یہ شرک کے قریب لے جانے والی بات ہے اگر شرک نہیں ہے تو فرمایا فصلوس را اس جتلانے والے کو بھلائی کے جتلانے والے کو ہم ایسا کر دیتے ہیں کہ اسے بھلائی میں کبھی فتح نظر ہی نہیں آتی یہ جوئی قسطوں کا کاروبار چھوڑتا ہے اس کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے جو ہی سوت چھوڑتا ہے اس کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے جو ہی اللہ کی طرف آتا ہے یہ کہتا ہے کہ ہم تو اس دن سے ہی آزمائشوں میں مقتلع ہیں ایسے لوگ ملے ڈاکٹر شفیق الرحمان کو ملے فرمایا گا انہیں فرمایا وہ مال یوں گنی آن ہوں اسے کوئی فائدہ نہ دے گا مال کا خرچ نہ جب عمدہ ہو کر آگ میں گرا دیا جائے گا جہنم میں یا دنیا میں جب موت آ جائے گی پھر خرچہ کوئی کام نہ دے گا اس موت سے مراد وہ موت بھی ہے کہ یہ ادا ہو کر اللہ تعالی کی طرف سے راندہ درگاہ قرار دے دیا جائے میں فلاح ہادی اللہ جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر کرتے رہنمائی دینے والا کوئی یعنی اللہ اس سے صلاب ہی کر لے قوت گالی بھی انما ہوں یہ اس لیے کہ ایمان لائے تھے تم مقرر ایمان لانے کے بعد محمد رسول اللہ کو پہچاننے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حقائق اور شواہد کو جان لینے کے بعد تم مقرر پھر انہوں نے کفر کیا فرو بہم فہوم لا یق اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اب سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ نہیں آتی یہ بھی سردا ہے وہ نہ ہو کہ پھر مال بھی خرچ کرے تو اللہ مال قبول ہی نہ کرے اللہ ہمیں اس سے بچائے عامر اور نفاق کا جو بھی شعبہ ہمارے اندر ہو شعبہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کے اندر صحابہ نفاق سے ڈرتے تھے میں اور آپ کون ہیں نفاق سے ڈرنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ممبر پر کسی اور کو کھڑا کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو بلا عذر عشاہ نماز پر نہیں آتے یہ کس قدر زبردست دہلا دینے والی بات ہے اور جو لوگ نمازوں میں حاضر نہیں ہوتے تھے صحابہ انہیں منافقین میں سے شمار کرتے تھے اور کبھی کبھی دی کہہ بھی دیا کرتے تھے اس شخص کو بھی جو حقیقت منافق نہیں ہوتا تھا کہ جب نبی علیہ السلام وسلام مالک بن دکشن کے گھر نماز پڑھانے گئے ہیں کہ وہ نابینا سے آ نہیں سکتے تھے انہوں نے کہا میرے گھر میں کہیں نماز پڑھ جائیے وہاں میں پڑھا کروں گا تو مالک بن بندشن نہیں آئے باقی سارے آ گئے صحابی نے چھوٹتے کہہ دیا کہ وہ مناسب ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بیٹھنا اور گفتگو منافقوں کے ساتھ ہے اس کا رجحان نبی علی علیہ الصلاۃ السلام نے سختی سے تو کا کہ اسے منافق نہ کہو بلا اللہ محمد رسول بڑھتا ہے معلوم و صحابہ کا اس معاملے میں کافی حد تک یہ گمان ہوتا کہ یہ مومن ہو کر نہیں ہو سکتا کہ گھر میں بیٹھا رہے کیوں کتنی خوبصورت بات کی سفر میں رات مجھے پھڑکا کر رکھتی ہے میں تو یہ کہوں گا آنکھوں आंखों میں سے آنکھوں بے ساختہ نکلا ہے یہ ایسا ایمان والا شخص ہے اللہ ہمارے سفر کو تندرست کر دے اللہ اس امام کو دوبارہ ہمیں عطا کرے عام اس امام کا نقصان ان ظالم بادشاہوں کو بھگتنا پڑے گا ہم سے یہ امام چھینے انہوں نے اسے تنگ کرتے ہوئے اتنی پریشانی کا ہم کنار سے ہم کنار کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے تمام اعمال کی بنیاد اللہ کا خوف ہے اور تمام اقوال کی بنیاد صدق کے مقال ہے سچائی ہے تو کہتے کہ اللہ کا خوف اگر بنیاد ہو اسی لیے اللہ نے قاعدہ قاموا وسلا کام قاموا کشالہ جب مناسب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے تو کہتا ہے اللہ کی محبت نہیں ہے میں غلط فہمی سے خوف کیا گیا محبت کا تمام اعمال کی بنیاد محبت ہے کہا محبت نہیں ہے کہتے کہ اگر تو تھکا ہوا ہو ٹوٹا ہوا ہو مشکل سے آ کر اپنے بستر پر استراحت پکڑے یکدم تجھے خبر ہو کہ تیرا کہا آ گیا تجھے ساری تھکن بھول جاتی ہے تو کر ہے اور اس کو جا کر نپٹ جاتا ہے یہ محبت کی وجہ سے ہے اللہ کی محبت کم ہوئی تو نماز کے اندر تیرا دل لگنا بند ہوا کیا خوبصورت مثال ہے یہ کتنے حکیم ہیں یہ کتنے مہربان ہیں یہ اپنی جانوں پر کھیل کر ہمیں ایمان کا سبق دے تب تو سارا فعودیہ ایمان کے سبق کو حاصل کرنے والوں سے بھرا ہوا ہے اور الحمدللہ یہ بادشاہ جو منافقت کا رنگ اختیار کیے ہوئے ان کے بدلنے کی دیر ہے کہ اللہ رب العزت جان توبہ کی توفیق دے آمین یا ان میں سے کوئی شہبایا اٹھے اور وہ اسلام کا جھنڈا خلوص کے ساتھ لہرا دے یہ سوئچ آن پروسیس ہوگا سعودیہ میں اس طرح اسلام دوبارہ قائم ہوگا کہ اس طرح نہ کبھی سوات میں ہو سکتا ہے نہ کسی اور بستی میں کیونکہ ان بستیوں میں بہرحال تربیت نہیں ہوئی میں ان کے خلوص کی تجلیل نہیں کر رہا معذ اللہ تک فراہ ان کے خلوص اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ کرے اور ہمیں بھی ایسا خلوص آمین مگر بہرحال جہاں پر تربیت کی انتہائی نہ پختہ ہے اس بات سے بڑی بدعات اور خوراکات موجود رہے گی جس کے لیے سینہ برا وسیع رکھنا چاہیے باوجود اس کے کسروفی محمد اللہ رب العزت انہیں برکات سے مالا مال کر دے آمین اور حوصلہ دے اور اللہ انہیں کامیاب کرے بہت زیادہ اور ان کے تمام حواریوں کو آمین کہ وہ اسلام کا جھنڈا لہرائے مگر جو سعودیہ میں کام ہو چکا ہے جو وہاں تربیت ہو چکی ہے وہ دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہے اور وہاں پر جتنا بڑا ظلم ہے ان بادشاہوں کا اسلام کے اصل نظام کو روکنا اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہ ہوگا انحینا لل ہدا یہ ہدایت دینا ہمارے ذمے ہے اللہ جس کو دیکھتا ہے ہدایت کے قابل اسے کبھی ہو نہیں سکتا کہ ہدایت نہ ملے اور جو ہدایت کے قابل نہیں ہے اسے اللہ ہدایت دے دے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اس لیے کوئی مرتے وقت بھی گمراہ ہو جائے تو سمجھیے کہ یہی اس کا مقدر تھا اور یہی اسی بات کو مستحق تھا وَإِنَّ لَنَا آخرتَ <وَالْأُولَى> اور آخرت ہو یا دنیا ہو سب ہمارے اختیار میں ہے ہم سے تعلق جوڑ لو اس کے بعد بے پرواہ ہو جاؤ میں یہ عَلَى اللہ جو اللہ پر تبکل کر لے حسبو اللہ کے لیے کافی ہو جاتا ہے اے اللہ ہمارے لیے کافی ہو جا باندر میں تمہیں ڈراتا ہوں محمد رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اس آگ سے جس کے بھڑک رہے ہیں لا یس لا الاش اس میں صرف بد ہی داخل ہوگا اور یس میں داخل وہ ہونا ہے جو ہر طرف سے آدمی گھیرا جائے اس میں ایسا دخول کہ چاروں طرف سے اوپر نیچے سے آج گھیر لے یہ صرف بدبخ کی قسمت ہے مومن بدبخ نہیں ہوا کرتا اللہ کبلا بابا طولہ جس نے جھٹلایا اپنے دل سے طلح اور اپنی روش منہ پھیرنے والی کی وجھے خوف آتا ہے ان اسلامیان پر کہ مساجد کے اندر آج جہاد کا ذکر ختم ہو گیا مساجد کے اندر مجاہدین کی حمایت کرتے ہوئے لوگوں کے جو ہیں اور وہ بند ہو گئے زبانیں کاپنے لگی ایسا خوف تاری ہے امریکہ کا ایسا خوف تاری ہے امریکہ کا کہ بچ بچ کے بات کرتے ہیں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا حق پر کون ہے باطل پر کون ہے اللہ اس فساد کو ختم کرے حالانکہ بمراہوں نے لوتیروں نے اور ہر قسم کے لوگوں نے پوری اسمبلی نے یہ گواہی دے دی کہ وہ حق پر ہے جب یہ کہا کہ ہم ان نظام عدل دے رہے ہیں نظام شریعت دے رہے ہیں تو یہ نظام شریعت کی بالا تری ہے جو قوت کے ساتھ اللہ نے قائم کروائی اپنی خاص قوت کے ساتھ کبھی بھی مجاہدین اس کو اپنی قوت نہ سمجھے کبھی بھی اسباب کا شکریہ ادا نہ کرے اسباب تو بنتے ہی ہے کسی کام کے ہونے کے لیے جب بارش برستی ہے تو پہلے بادل تو آتے بادل کا شکریہ ادا کرنے کا حق نہیں ہے بارش برسانے والے کا شکریہ ادا کرنا یاد رکھیے اہل ایمان کی صفائی کرتے ہوئے اللہ بعض اوقات چھوٹی سی بات پر بھی پکڑ لیتا ہے چھوٹی سی بات تھی کہ کسی نے کہہ دیا کہ ہم تو بدر میں تھوڑے سے تھے اس وقت بھی ہمیں پتہ ہوئی تھی آج تو ہم کثیر ہیں تو اللہ تبارک وطا نے ہنین کے اندر شکست قبو دکھا دیا یہاں تک کہ نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اپنے خچر پر اور لوگوں کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہار کو خچر کی مہار کو ابو سفیان پکڑے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف عباس ہیں اور دیگر صحابہ ہیں رضوان اللہ صاحبان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہادری کی مثال بنے ہوئے اپنی نبوت کا ایک ثبوت جو ہے رہتی دنیا تک چھوڑ رہی ہیں آپ اپنے خچر کو لشکروں کی طرف بڑھا رہے ہیں دلیری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا پر پہنچی ہوئی ہے اور کہتا ہے انا نبی اللہ ابن میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے میں عبد المستلف کا بیٹا ہوں یہ اللہ کے رسول مجاہد تھے صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی بات منہ سے نکل گئی تھی کہ اس دن تو ہم تھوڑے تھے ہم نے مارا تھا آج تو ہم بہت زیادہ ہیں تو اللہ نے اس پر پکڑ کر لی اور تمہیس ہو گئی صفائی ہو گئی مجاہدین اس بات سے طرح بہت زیادہ سنبھل کر رہے کہ کئی اس کا شکریہ نہ ادا کر بیٹھے اور اس سے مجھے دور رکھا جائے گا اس آگ سے دور رکھا جائے گا اص جو بڑا متقی اص کا تفزیل کا سیدھا بولا جو بڑا متقی ہے وہ یقیناً دور رکھا جائے گا جو بدبخت ہے جو لانے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا وہ آگ کا مستحق ہے جو درمیان میں ہے وہ آگ میں جا کر پھر بھی آ سکتے ہیں جنت کی طرف درمیان والوں کو در میں ڈال دیا تاکہ ابھی اپنا عمل درست کر لیں اللہ یو تی مال جو اپنا مال دیتا ہے صرف تبکیے کے لیے پاکیزگی کے لیے کوئی مقصد نہیں کوئی ایک ایسی نعمت نہیں ہے کہ جس کا بدلہ اس نے لینا ہو ان سے نعمت کی شکل میں یعنی مال دے کر امید رکھے چلو میری تعریف ہی کرے گا جگہ جگہ جا کر اور اس سے میرا مینڈیٹ بنے گا کو ووٹ زیادہ مل جائیں گے یہ چلو مال اس لیے دیے کہ کل کو میرے کام آئے گا بڑا طاقتور آدمی ہے اور کسی مقصد کے لیے مال دے دیا کہ چلو ہمارے قریب آ جائے گا تو اس سے یہ اور یہ فائدہ حاصل کریں کسی فائدے کے لیے نہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف اللہ رب العزت کا وج چاہتا ہے اس وجہ چاہنے سے اللہ کی خوشنودی ندی چانا بھی مراد ہے اور اللہ کے چہرے کا دیدار بھی اللہ تعالی جس دن جنت ملے جائے گا سب سے بڑی نعمت اللہ کے چہرے کا دیجار اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ وجہ سے تم نے یہ کیوں کہا کہ اللہ کی خوشنودی خوشنودی بھی وجہ سے اسی کے لیے مراد لی جائے گی جو غل وجہ ہوگا جو چہرے والا ہوگا اس کے چہرے کو چاہنا اس کی خوشنودی کو چاہنا ہوگا کہ اگر ایک نیک بیوی کہتی ہے اپنی ساس سے یا اپنے بزرگوں سے کہ میں تو ہر حالت میں اپنے خامد کا چہرہ چاہتی ہوں عربی میں تو اس کا مطلب ہے اس کو خوش رکھنا چاہتی ہوں اگر خامد چہرے والی مخلوق کے لیے درخت ہے تو درخت کے لیے تو نہیں کہے گی درخت کا چہرہ چاہتی ہوں کو کہا جائے گا کہ میں اس کا چہرہ چاہتی ہوں تو اللہ کے چہرے کا ثبوت ہے اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنا نصیب ہوگا بلا سوفر یادا اور ان قریب اللہ راضی کر دے گا اللہ مجھے اور آپ کو اپنی نعمتوں سے راضی کر دے عامر